مسیح کے مبارک نہ ما کن تو سلا تھے مزکات حیا باقی یہ لفظ اور کسی کے لیے نہیں آیا ہے تبارک یا اللہ کے لیے یا یہ لفظ مبارک اور یا یہ کتاب مبارک ہے قرآن حکیم تبارک الزی بڑی بابرکت ہے وہ ذات یعنی اب اس رکو کے حوالے سے سمجھئے انسان میں جو خیر اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کے برامد ہونے کا نشو نما پانے کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے مفہوم کے اعتبار سے بات وہیں پہنچ گئی اللہ نور السماوات سماوات منور آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے جو حقائق ہیں یہاں کے ان تک رسائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کو پہلے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے اللہ کی معرفت اللہ کا ایمان حاصل ہوگا تو کنجی ہاتھ میں آ گئی ہے اب یہ گتھی سلجھتی چلی جائے گی لیکن یہاں سے محرومی ہے تو پھر یہ کہ اس کو کس شاید ب نقشاید بہمتی معمارہ فلسفہ جو ہے اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتا وہی بات یہاں ہے کہ انسان میں سے جو خیر برامد ہوگا اور وہی خیر ہے جس کی تکمیلی شکل اس روکوں کے اندر آ رہی ہے کیا کیا خیرات و حسنات ہیں کیا کیا دل آویزی ہے بندہ مومن کی شخصیت کی جو وجود میں آتی ہے کس کے نتیجے میں ایمان کے نتیجے میں معرفت خدا کے نتیجے میں تو بڑی بابرکت ہے براد جس نے آسمان میں برج بنا دی ہے اب برج سے مراد کیا ہے یہ ابھی اجمالن جان لیجیے کہ یہ متشابہات میں سے یہ مضمون شامل رہے گا ابھی آسمانوں کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہیں سات آسمانوں سے مراد کیا ہے آسمان جب مفرد کی حیثیت سے آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے پھر اس میں برج کون سے ہیں ایک ہمارے ہاں پرانی حید کا اور جو بھی ہمارا علم فلکیات رہا ہے اس کا تصور ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ اجمالاً یہاں پر تو آمنہی من منند ربنا ہمارا ایمان اس پر آیات متشابہات کا جو معاملہ ہے سورہ عال عمران کے شروع میں بیان ہوا کہ اس کی خود کوریج میں نہ پڑا جائے بلکہ اجمالی ایمان پر اتفاق کیا جائے آمنہ بہی من میند ربنا اس نے برج بنائے ویسے لفظی طور پر سمجھ لیجیے براجا کہتے ہیں براجا اور براجا جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ فتل جو ہے کہ جن الفاظ کے حروف اصلی قریب ہوتے ہیں ان کا مفہوم بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے براضا ظاہر ہو جانا براجہ نمایاں ہو جانا اسی لیے عورتیں اگر بن کر نکلتی ہیں لوگوں کے نگاہوں میں آنے کے لیے تو اسے تبرج کہا گیا بلا تبرج نہ تبر رج جل جاہلی تاکہ نگاہوں میں آ جائیں لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے یہ تبرج ہے تو براجہ کا مفہوم ہے نمایاں ہونا ابھرنا اسی لیے جو پچھلے زمانے میں قلعے ہوتے تھے اس کی فصیلوں پر برجیاں بنائی جاتی تھیں اب ظاہر بات ہے دور سے جب کوئی قافلہ آتا تھا تو اسے سب سے پہلے وہ برجیاں نظر آتی تھی سب سے زیادہ نمایاں شہر جو ہے اس شہر کی فصیل کی برجیاں تو اس کے اصل مفہوم کے اندر ہے نمایاں ہونا ظاہر ہونا لیکن یہ کہ یہاں پر آسمان کے برجوں سے کیا مراد ہے میں نے ارض کیا کہ اس پر ہمیں اجمال نبی ایمان رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے وجال افیہ سراج ام مکمر اور رکھ دیا اس میں ایک چراغ سورج کے لیے لفظ سراج یہ بہت ہی جو بھی ہماری معلومات ہے سائنسی اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی شہر چراغ میں بھی کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے کمبشن کا عمل جو ہے امل موجود ہوتا ہے عمل احراق یا تحریک تو سورج ایک چراغ ہے اس میں حرارت ہے اس میں آگ ہے اس کی حرارت کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے وہ تو ملینز اینڈ بلینز ڈگری سینٹی گریڈ کی باتیں ہوتی ہیں جب جو حقائق ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے اور چاند کے لیے قمرم منی روشن چاند اس لیے کہ یہ ریفلیکٹر ہے اس میں کوئی کوئی عمل احراق یا تحریک نہیں ہے کوئی چیز جل نہیں رہی ہے بلکہ یہ تو روشن تو ہے لیکن اس کی روشنی در حقیقت سورج ہی کی روشنی ہے جس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے بحول نوی جاگل لہل ابن نہار اخل فتن اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنا دیا خلف کہتے ہیں پیٹھ کو پیچھے کو خلف الرشید کسی کی اولاد جو نیک ہو خلف الرشید اور یہ جو لفظ آیا ہے بار بار ہم پڑھ چکے سورہ عال عمران میں بھی ان نفی خلق کے سماو آتے ورز و اختلاف لے اختلاف اسی خلف سے باب افتعال ہے اور اس کے دونوں معنی ہے ایک تو اردو میں جو ہم استعمال کرتے اختلاف یعنی رائے کا اختلاف ہو گیا اختلاف رائے اور ایک یہ کیا کہ ایک دوسرے کا پیچھا کرنا حلف پکڑ لینا پیچھا لینا کہ تعاقب میں ہے گویا کہ رات دن کے تعاقب میں ہے دن رات کے تعاقب میں ہے یہ تو گویا کہ ایک دوڑ ہے جو چل رہی ہے اور اس کو قرآن مجید نے جو بھی طرح آیات آئی ہیں وہ سورہ بقرہ کا بھی جو بیسواں رکو ہے اس کی پہلی آیت جس کو میں نے آیت ال کا عنوان دیا ہے اس لیے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنے زیادہ تعداد کے اعتبار سے جو نیچرل فنومنا ہے وہ ایک آیت میں جمع کیے گئے ان نفی من سماوات ول لڑ وقت لاف وار فلکل تجریفاس ممانزما بادہ تصریفرائے قومی عاقلو. اسی کا خلاصہ ہے جو سور عال عمران کے بیسویں روپوں کی پہلی آیت ہے ان نفیقل کے سماواتے و لڑے وقت علاف لے لے باقی چیزیں بیان نہیں کی گئیں گویا کہ وہ بھی مندرج ہیں انڈرسٹوڈ ہیں گزمر ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارا اس یہ جو پلینٹ ہے یہ زمین اس پر جو سلسلہ حیات ہے حیات عرضی جسے ہم کہتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ اس رات اور دن کا جو فرق ہے اس کے ساتھ ہے اس لیے کہ بیسک جو لائف ہے یہاں پر جو پلانٹ کنگڈم ہے نباتاتی جو حیات ہے اس میں آپ کو معلوم ہے اس کی ریسپیریشن یہ بالکل ریورس ہو جاتا ہے رات کے وقت کچھ اور ہے دن کے وقت کچھ اور ہے اور اسی سے سارا نظام چل رہا ہے تو اللہ کا کی عظیم آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا الٹ پھیر اسی کا یہاں اشارہ کیا وہی جال الہ لارا خل فتن اب ہیں وہ دو حصے جو گویا کے ہمارا جو دوسرا حصہ تھا مباحث ایمانی اور ایمان کے لیے قرآن مجید کا جو فطری اسلوب استدلال ہے گویا کہ اس کا اجمالی عادہ ہو جائے گا یہ تمام آیات یہ آیات افاقیہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ افلا یون ضرون ال ابل کہ فخول قط بح الصماء کہ فروخت بیل الجبال ان سب کا فائدہ کیا ہے یہ جو لام آیا ہے لمن آرا یہ لام ہے لام امتفا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دو فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں لیکمن ارادا یزک کرا وہ شخص کے جو نصیحت اخذ کرنا چاہے جس کے اندر ایک تلاش حق کی جستجو ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے کائنات وہ انہی چیزوں کو دیکھے گا اور انہیں اللہ یاد آ جائے گا یہ آیات ہیں آیت کہتے اس کو ہے کہ کسی شے کو دیکھ کر کوئی اور چیز یاد آ جائے آپ کے دوست نے کوئی شے آپ کو کبھی دی تھی وہ کہیں آپ کے ٹرنک میں رکھی رہی اب سال سال گزر چکے ہیں دوست سے ملاقات نہیں ہوئی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل وہ آپ کے ذہن سے بھی ہو جل ہے اچانک آپ نے ٹرنک کھولا اور وہ شے نظر آ گئی کوئی رومال کوئی قلم کوئی اور شے اور بغیر آپ کے ارادے کے دوست یاد آ گئے یہ ہے نشانی آیت اور تذکر اس کا باہمی جو رشتہ ہے چولی دامن کا تو یہ جو آیات سماویہ ہیں آیات عرضیاں ہیں آسمان اور زمین کا نظام ہے ان میں سے ہر ایک اللہ کی ایک آیت ہے اور آیت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے انہیں دیکھو اللہ کو پہچانو یہ معرفت خداوندی کا یوں سمجھیے کہ ایکسو خارج سے جو معرفت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے آیات سماویہ آیات عرضیہ زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت علم اس کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی یہ من آراد آئی زکال یہاں پہ لفظ ہے بہت اہم ہے ایک وہ غافل ہیں جنہیں پرواہ ہی نہیں تو خیال ہی نہیں کہ میں کون ہوں یہ دنیا کیا ہے قرآن مجید کے نزدیک وہ انسان ہے ہی نہیں وہ انسان نما حیوان ہے جن میں یہ کبھی شعور بیداری نہیں ہوا کہ کبھی سوچی تو صحیح یہ دنیا ہے کیا میں کون ہوں جا کدھر رہا ہوں زندگی کی حقیقت کیا ہے مال کیا ہے اس سفر کا آغاز کیا ہے اس کا اختتام کہاں ہوگا اس کے بارے میں کبھی کوئی فکر ہی نہیں یوں سمجھیے کہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے وہ زندگی کو نہیں گزارتے وہ تو اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں ان کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں زندگی انہیں بسر کرتی ہے وہ زندگی نہیں بسر کرتے زندگی تو وہ بسر کرتے کہ جو اس سے ذرا بلند کر ہو کر خود شعوری کے ساتھ سیلف کانشنیس کے ساتھ میں اور میرا میرا کوئی نظریہ ہے میرا فکر ہے میری سوچ ہے میرا کوئی نصب و ہے میرا کوئی مقصد زندگی ہے میری کوئی حقیقت ہے تو یہ ارادہ جن لوگوں میں یہ کیسیت پیدا ہو گئی ہو تو ان کے لیے پھر یہ ذرہ ذرہ جو ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار یہ ہوشیار نظر ہو تب ہر ورق دفتر معرفت کردگار تو ایک ایک پتہ جو ہے ان درختوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک بڑا دفتر ہے یہ ہے سارا مضمون جو سورہ عال عمران کا جو ہماری آخری آیات کا جو درس ہے گویا کہ لمن اراد کا را جس کے اندر یہ طلب ہوگی جس میں یہ جذبہ ابھر آئے گا جو حقیقت کو جاننا چاہے گا تو ایک ایک ذرہ بولے گا اور پکارے گا اور گواہی دے گا اللہ کی کچھ سنے گا اپنے دل کے کانوں سے کہ آسمان بھی کچھ کہہ رہا ہے اور زمین بھی کچھ کہہ رہی ہے اور ایک ایک پتا کچھ کہہ رہا ہے کسی کی گواہی دے رہا ہے او اراد شکرا یا وہ شکر کرنا چاہتا ہو اب یہ سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے اس کا پورا مضمون یہاں ایک لفظ میں آ گیا. حکمت کا نقطہ آغاز کیا ہے فطرت سلیمہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا مظہر کیا ہے جذبہ شکر انسان کے اندر اگر اس کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی ہے مست نہیں ہوئی ہے تو یہ وصف ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہے تو اس کے لیے خاص قسم کا جذبہ تشکر احسان مندی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو اگر نہیں ہو رہی تو فطرت مستق ہو چکی اندر کا انسان مر چکا فطرت کے سوتے خشک ہو چکے یہ فطرت کی زندگی اور فطرت کی صحت کی علامت ہے اب اس کے بعد رہ جاتا ایک ہی مرحلہ اصل منعم کو پہچانو اصل محسن کو پہچانو تمہارے مونم اور محسن تمہارے والدین بھی ہیں تمہاری قوم بھی ہے یہ سورج بھی ہے جس سے تمہاری فصلیں پک رہی ہیں یہ ہوائیں بھی ہیں جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں بارش برستی ہے پوری کائنات ہے لیکن ایک چھلانگ لگاؤ تو کوئی بھی نہیں حقیقت میں صرف اللہ ہے یہ تمام سلسلے اسباب جو ہے ایک مسبب الاسباب کی گرفت میں ہے یہ اسی کا احسان ہے اسی کا انعام ہے اسی کی ربوبیت ہے یہ سب کے سب در حقیقت اسی کے قبضہ قدرت کے اندر جکڑے یہ ہے شکر کے جذبے سے اللہ تک پہنچنا تو یا تذکر سے اللہ تک پہنچیں گے اور یا شکر سے اللہ تک پہنچیں گے اور وہ او دونوں جذبے ابھریں گے انہی مشاہدات سے تبارک الانف اسمائے مروجم و جان افیحا سراجم و قمر خلفتا لمن اراد ان الادکر او اراد شکورا ان دو آیات میں یوں سمجھیے کہ بڑے اجمال اور اختصار کے ساتھ ہمارا جو حصہ دوم تھا اس منتخب نصاب کا اس میں ایمان کے لیے اور ایمان بنیادی طور پر ایمان باللہ ہے ایمان بالآخرہ آخرہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ابل کی توسیع ہے ایمان بالرسالت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کی ایکسٹینشن ہے اصل ایمان تو ہے ایمان باللہ اس لیے ایمان مجمل میں صرف اللہ کا ذکر ہے نہ آخرت کا نہ رسالت کا نہ کسی اور شے کا آمن تو بلّاہ کما ہوا بے ہی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرار ام و تصدیق و بال قلب بات مکمل ہو گئی. ہاں جب تصویر ہوگی تو آمن تو و ملائکت ہی, ہی, ہی, ہی و کتب ہی وروس و ہی ولیو بل آخرے ولقدر خیر ہی و شر رہی بن اللہ ول باس بعد بابا تو در حقیقت وہ جو پورا فلسفہ ہے جو حکمت قرآن کا اپنا مخصوص استدلال ہے ایمان کے لیے معرفت خدا کے حصول کے لیے وہ ان دو آیتوں میں آ گیا اب گویا کہ اللہ تعالی کے اس ہستی کے بابرکت ہونے کا ایک ظہور ہے کہ جو اس کی معرفت سے سرشار ہو جائیں جن کے دلوں میں اس کے تشکر اور امتنان کے جذبات کے چشمے ابلنے لگے جن کا ذہن اور فکر جو ہے اس کے ایمان سے منور ہو چکا ہو ان کی جو شخصیت ہے اس کے خد و خال کیا ہے دلاویز کہتے ہیں فرشتے دلاویز ہے مومن یہ بند ہے مومن کی دلاویز شخصیت کے خد و خال اب یہاں سے گویا کہ ہمارا جو اصل اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے جو سبق ہے اس حصے سوم کا دوسرا اس کا مضمون شروع ہو رہا ہے اور یہاں دیکھیے لفظ نوٹ کیا عباد الرحمان یہ بڑی شفقت والی بات ہے یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے اس وقت وقت کی کمی کا مجھے شدت سے احساس ہے قرآن مجید میں حضور کی نسبتوں میں سے جہاں زیادہ شفقت کا اظہار مقصود ہوتا ہے وہاں نسبت ابنیت کو نمایاں کیا جاتا نسبت رسالت کو نہیں سبحان الزی اسراب اب دہی مسجد دل ہرام دل افسا الحمد للہ اندر آلہ اب دہل کتاب یا خود اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت آپ کو سنا چکا ہوں تبار اک الزی نزل الفرقان یہاں رسول ہی بھی آ سکتا تھا دبی یہی بھی آ سکتا تھا نظلومات <تصفح> تو وہ اسی پر قیاس کیجیے یہ بڑی شفقت اور ہدایت کا پہلو ہے اللہ اپنے ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے میرے خاص بندے میرے محبوب بندے وعباد الرحمن رحمان کے اصل بندے رہمان کے محبوب بندے یوں سمجھیے کہ جو حاصل ہے اس تخلیق کا اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ فلسفہ ہے یہ پوری کائنات میں جو کلائمیکس ہے کریشن کا ڈیوائن کریشن کا کلائمیکس وہ انسان ہے اور انسانوں میں اس کے گلے سرسبت کون ہے جو اللہ کی معارفت سے جن کے قلوب و اذہان منور ہو گئے جو اس کے بندے بن گئے وہی تو اصل انسان ہیں اور اسی میں چوٹی پر ہے محمد الرسول اللہ عبدہو عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ماں سراپا انتظار و منتظر عبدہو یہی تو ان کی شان تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں بڑی شفقت کے ساتھ وائباد الرحمن یہ رحمان کے بندے کون ہیں اللہ ہر جالنا منہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر ہی لینی چاہیے باقی تو ہماری جتنی بھی ہمت ہوگی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے ان بلندیوں تک پہنچنا مجھے وہ انگریزی نظم جو میٹرک میں پڑھی تھی اس کا مصرا یاد آیا ہائٹس بائی گریٹ مین ریچ اینڈ کیپٹ بڑی بلندیاں ہیں انسان ہی پہنچے ان بلندیوں تک لیکن یہ کہ اس کی ایک آرزو تو ہو اس کی خواہش تو ہو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ, یہ آرزو دنیاوی آرزویں جو ہے وہ تو نہ مرتی ہیں نہ خام ہوتی ہیں وہ تو روز افزو رہتی ہیں بڑھتی رہتی ہیں پھلتی پھولتی رہتی ہیں وعباد الرحمن الزین یمسون عالم الارض ہونا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی کی سے کیا معنی توازو یہ تکبر کے برعکس کیفیت ہے جیسے کہ انسان کا جو بھی ذہن ہوگا جو اس کی سوچ ہوگی جو اس کا انداز ہوگا فکر کا ویسی اس کی چال بھی ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں کہ face is the index of mind اسی طرح انسان کی چال چال بتاتی ہے کہ یہ مغرور انسان ہے بڑی تمکنت سے چل رہا ہے بڑی گردن اکڑائی ہوئی ہے پاؤں مار مار کر چل رہا ہے تمکنت یہ ہے غرور یہ تکبر اور تکبر بدترین وصف ساری ضلالتوں اور گمراہیوں کی جڑ بنیاد تکبر ہے شیطنت کی بنیاد تکبر ابا وسط وکانا من کان یہ ابلیس کا تذکرہ استقبال تکبر وہ شہ جس کے بارے میں فرمایا نئیر الجن منکان افیقل بہی مسقال و حبت ان من قبر جنت میں ہر جس داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی کوئی کمر موجود ہے چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ لکمان میں جو آخری نسائیں تھی حضرت لقمان کی ولا تو ساحل خدا کا لنداس ولا تم شفلر نے مارا دیکھو میرے بیٹے اپنے گالوں کو کھلا کر نہ رکھنا لوگوں کے لیے بلکہ سار ہم بیان کر چکے ہیں وہاں سار کہتے ہیں ایک بیماری کو جو اونٹ کی گردن میں پیدا ہو جاتی اس سے کہ گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی تو یہ کج روخی اور کج ادائی جب ہوتی ہے انسان میں جب تکبر ہوتا ہے تو وہ سیدھا نہیں کسی سے بات کرتا اور سیدھا اس کو فیس نہیں کرتا بلکہ ذرا سا تھوڑا سا وہ کج ادائی کج روخی کج کلاہی یہ کج کا لفظ جو ہے یہ بہت استعمال ہوتا ہے تو یہ کج روخی کج کلاہی تو یہ ہے ولا تو شاعر خدا کا دندا دیکھنا کبھی اپنے گردن کو ٹیڑھا نہ کرنا لوگوں کے لیے عام ترجمہ کیا جاتا با محاورہ اپنے گالوں کو مت پھلانا لوگوں کے لیے تکبر میں ولام شفل لرد مر رہا اور زمین میں مت چلنا اکڑ کر اینڈتے ہوئے یہی بات جو ہے اگلا سبق جو آئے گا اگلے سے اگلا پہلا سبق تو سورج تحریر کا ہے اس کے بعد پھر یہ کہ سورہ منی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا روپ اس میں آئے گا ولا تم شفیل لرد مرا ان کلن تخرکلر ولن تب لا لا دیکھنا زمین میں اکڑ کر مت زمین میں تم کتنی ہی اپنی گردن اونچی کر لو اور کتنا ہی اور اوپر ترا چڑھا لو ہمارے پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکو گے اور کتنا ہی زمین میں پاؤں اکڑا کر اور مار مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے بہرحال یہ تکبر اور اسی کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے حدیث میں اے جامل مر اے بے ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنے ہی اوصاف اپنی ہی صلاحیتیں اپنی ہی ذہانت اپنی ہی فتانت، اپنا ہی تقوی اپنی ہی عبادت گزاری اسی کا ایک گرا ہے یہ عجب ہے اور اس عجب کے اندر بھی سب سے خوفناک عجب ہوتا ہے رائے پر عجب تعجاب و کل زی رائے بے رائے یہی اور یہ اجتماعی زندگی کے لیے یہ در حقیقت گن کی طرح اس کو کھا دینے والی چیز ہے ہر صاحب رائے اپنی ہی رائے کا جو ہے وہ پروانہ وار طواف کر رہا ہے اپنی ہی رائے کا اسی کے گرد گھوم رہا ہے ظاہر بات ہے کہ پھر اجتماعیت تو نہیں رہ سکتی وہاں تو کوئی نہ کوئی کثروں ان کے سار ہوگا تبھی اجتماعیت قائم ہوگی اس لیے حدیث جو ہے جس کے یہ الفاظ آئے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ سلاسن المنجیات و سلاسن محل کاتن تین چیزیں ہیں نجات دینے والی تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہلاک کرنے والوں میں اے جاب المر اے یا ایجاب و کل کل نظیرہ ان بے رائے یہ اشد یہ سب سے زیادہ خوفناک مرض ہے خود پسندی خود رائی یہ در حقیقت یہ اس تکبر ہی کا ایک عکس ہے جس کے برعکس کیفیت یہ ہے کہ وائیباد الرحمان النفین یمشون اللہ ہونا اللہ کے نیک بندے محبوب بندے وہ جن کی چال بتاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے اس کے ذہن پر تصور موجود ہے کہ میرا رب ہے میرا آقا ہے میں غلام ہوں میں, میں مالک نہیں ہوں میں آقا نہیں ہوں میں تو مملوک ہوں میں بندہ ہوں وہ جو میں دعا کے الفاظ دوسری نشست میں اب کو سنا سکوں گا وقت ختم ہو گیا ہے بارک اللہ علی کم فل قرآر عظیم و نفاانی وزر الحکیم